ومن يتق يجعل له مخرجا جو کوئی اللہ سے تقوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا آپ حیران ہے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلوں گا جیل سے کیسے نکلوں گا اس جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاؤں گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو مجھ سے مانگو میں کروں گا اور تقوی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہاں بھی نہیں ہوگا دشمن کے گھر سے آپ کو رزق پہنچائے گا مسا علیہ السلام کو اللہ نے کہاں پالا فراؤن کے گھر میں اس لیے کہ مسا علیہ السلط کی اما نے تقوی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ جو خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا ہے اسے ایک پیٹی میں ڈالو اور دریا کے حوالے کر دو تو ماں یہ کام کر سکتی ہے لیکن انہوں نے اللہ سے تقوی کیا دریا کے حوالے کر دیا زک مینسیب وہ فرعون جو کہ اسی موسا کے خوف سے بارہ ہزار بچوں کو قتل کر چکا تھا اسی موسا کو فرعون نے اپنے گھر میں پالا سمجھ می بات آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان مجاہدین کو امریکہ نے پالا ہے تو کیا ہوا موسا علیہ السلاۃ کو بھی فراؤن نے پالا تھا اور موسا علیہ السلاۃ والسلام نے بھی فراؤن کے تخت کو دڑن تختہ کر دیا تھا فراؤن کا تخت فراؤن کے لئے تختہ بن گیا تھا غرق ہو گیا تھا وہ پانی میں اگر سے یہ بات غلط ہے کہ مجاہدین کو امریکہ نے پالا ہے مجاہدین کو اللہ نے پالا ہے ہاں اللہ تعالیٰ مجاہدین کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں متقیوں کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے کسی کا وہاں بھی نہیں ہوتا اور مجاہدین یہ متقیوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں متقی جو ہیں یہ اللہ والے ہیں اور مجاہدین اللہ والوں میں سب سے اعلیٰ نمبر پر ہیں اس لیے کہ وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنا مال اپنا بال بچ سب کچھ وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ دو فائدے ہو گئے نا وَمَن يجعل له من امر اسرا یہ تیسرا فائدہ اسی صورت میں بیان ہو رہا ہے اور جو کوئی اللہ سے تقوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دے گا جو کوئی اللہ سے تقوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دے گا آج پوری انسانیت کو یہی پریشانی ہے کہ ہمارا کم آسان نہیں ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یہی بڑی مشکل ہے کہ ہمیں قرآن یاد نہیں ہوتا ہے اگر آپ اللہ سے تقواہ کریں گے تو ضرور یاد ہوگا اور آپ اللہ سے تقوا کس صورت میں کریں گے کہ سبق پڑھتے وقت نہیں سوئیں گے آپ کو استاد آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا اللہ نہیں دیکھتا ہے آپ کو جب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے نیند آ رہی ہے تو کھڑے ہو جا جب پڑھو گے تو ضرور یاد ہوگا نہیں پڑھو گے تو نہیں یاد ہوگا تقوع تو یہی ہے کہ آپ کو آپ کا رب ایسی حالت میں نہ پائے جس سے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت سستی مت کرو قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھو محبت سے پڑھو یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا غم یہ ہے کہ قرآن ہمیں یاد نہیں ہوتا آپ تقوع کریں گے اللہ سے ڈریں گے اور اللہ کی محبت میں پڑیں گے تو ضرور یاد ہوگا یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق دی ہے ورنہ اس دنیا میں بہت ساری مشکلات ہے ہر کسی کو اپنی اپنی مشکلات ہیں کچھ لوگ وہ ہے جن کے بچے ان کی بات نہیں مانتے اس لیے کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتے کچھ وہ ہیں جن کو مشکلات اپنی بیویوں سے ہیں کچھ وہ ہیں جن کو مشکلات اپنے شوہروں سے ہیں نہیں بنتے تو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کریں گے تو بنیں گے نا تاجروں کو اپنی تجارت میں مشکلات ہیں کسانوں کو اپنی زراعت میں مشکلات ہیں سیاستدانوں کو اپنی سیاست میں مشکلات ہیں مجاہدین کو اپنی جہاد میں مشکلات ہیں ہر کسی کے اپنی اپنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو کوئی تقویٰ کرے گا میں اس کے کام کو آسان کر دوں گا ہم تقویٰ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان کر دے گا بات تو آسان ہے لیکن شرط یہ کہ آپ تقوی کریں نا اللہ سے یہ تیسرا فائدہ ہو گیا چوتھا اور پانچواں فائدہ بھی اسی صورت میں ذکر ہوا ہے وہ معیت اللہ آتی اجرا آخرت کا فائدہ ہوگیا جو کوئی اللہ سے تقویٰ کرے گا اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا چار وہ یوں وم اجرا اور اس کو بہت زیادہ ثواب عطا کرے گا پانچ صرف الطلاق میں اللہ سبحان تعالیٰ نے تقوا کے پانچ ایسے فائدے بیان کیے ہیں کہ انسان تمام مشکلات سے آزاد ہو جاتا ہے کسی سے پوچھا گیا کہ زندگی میں کیا مشکل ہے تو جواب دیا گیا زندگی گزارنا مشکل ہے کسی عقلمند آدمی سے پوچھا گیا کہ زندگی میں مشکل چیز کیا ہے تو اس عقلمند آدمی نے جواب دیا زندگی میں سب سے مشکل چیز زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کر دیا ہے تقویٰ کی شرف پر وَمَن مخرجا جو کوئی اللہ سے تقوا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا مِن حَيثُ لَا ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا رزق پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی دو وہ تقل یان امری یوسرا جو کوئی تقواہ کرے گا اللہ تعالی اس کے کام کو آسان کر دے گا ابھی ہم سفر کرنا چاہتے ہیں ہزار قسم کی باتیں ہم سوچتے ہیں ایسا ہوا تو کیسے ہوگا اور ویسے ہوا تو کیسے ہوگا نہیں نہیں آپ اللہ کے حوالے کر دو اللہ سے ڈرو اللہ سے تقوا کرو اللہ آسان کر دے گا امتقلّہ یوکف فرعان وس آتی یہ تین فائدے تو دنیا سے متعلق ہو گئے اور دو فائدے آخرت سے متعلق ہیں امتقلّہ ایوک فرعان وس آتی جو کوئی اللہ سے تقوا کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا یوں لہو اجرہ پانچواں فائدہ اللہ اس کو بہت زیادہ اجر دے گا ثواب دے گا یہ پانچ فائدے صورت الطلاق میں بیان ہوئے ہیں ایک اور فائدہ جس کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور صورت میں ہے وہ ان تصبروتو لا درکم کئی دہم شعیٰ سر عمران میں ہے کہ اگر آپ لوگ صبر کرو گے استقامت کرو گے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ گے وہ تتقو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے گولی فائر کر رہے ہو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ سامنے آ ہے تو شیطان کیا کہتا ہے مارو یار اس کو ویسے بھی دشمن کا بچہ ہے اور اللہ کیا کہتا ہے کہ بچوں کو مت مارو ایسے بچے جو کہ آپ کے خلاف نہ تو جنگ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں ایسے بچوں کو نہ مارو تو آپ نے فوراً اپنا ہاتھ جو ہے اسلحے سے نیچے کر لیا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ اس بچے کو اور اس عورت کو جو کہ نہ تو ہمارے خلاف جنگ کرتی ہے اور نہ ہی کر سکتی ہے اس کو مارنا جائز نہیں ہے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا ہے مارے تو کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا جنگ میں مر گئے ہیں بس مر گئے ہیں. لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نے منع کیا ہے کہ دشمن کے ان بچوں کو نہ مارو ان عورتوں کو نہ مارو جو کہ آپ کے خلاف نہ تو لڑتے ہیں اور نہ ہی لڑ سکتے ہیں تو اس نے فوراً ٹریگر سے ہاتھ ہٹا لیا اور جو چڑی ہوئی گولی ہے اس نے وہ نکال لی کہ اس کو تو مارنا نہ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے لا یدر رقوم کئی دشمن کی چالیں آپ لوگوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی دشمن آپ کے خلاف چال کرتا ہے چالے چلتا ہے سازشیں کرتا ہے مختلف قسم کے جال آپ کے خلاف لگاتا ہے لیکن اگر آپ اللہ سے تقویٰ کریں گے دشمن کے خلاف میدان جنگ میں شیر کی طرح ڈٹے رہیں گے اور جب غنیمت آئی ہے تو غنیمت کے ایک ایک حصے میں غنیمت کی ایک ایک سوئی میں اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور دشمن کی چالوں سے دشمن کی جالوں سے دشمن کی سازشوں سے دشمن کے فتنوں سے ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا ایک اور فائدہ جو کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے یوسف علیہ اللہ کی زبان سے یوسف علیہ السلاۃ وسلام کو جب ان کے بھائیوں نے پہچان لیا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ جو وزیر اعظم ہے یہ جو اتنا بڑا انسان بن گیا ہے یہ وہی بچہ ہے جسے ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا سمجھ مائی بات اب تو خیر نہیں ہے یہ تو اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے تو اس وقت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا خدمن اللہ علین اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا احسان کیا ہے کیوں انقی وس بہو اجر المحسن اس لیے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالی اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا یعنی یوسف علیہ السلام سلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تقوا کیا اور صبر کیا میں غلاموں کے بازار میں بکا زلیخا نے مجھے جیل میں ڈالا اور اب اور اب تم لوگوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا یوسف وہ بھی چور تھا کہا یا نہیں یہ خل رقا من قبلو اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا یوسف اس کا نام تھا وہ بھی چور تھا تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کچھ کیا ان کو کچھ بھی نہیں کیا یہ ہے تقویہ یہ ہے صبر ورنا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی اس وقت اتنی بڑی طاقت تھی کہ پورا مصر ان کے ہاتھوں میں تھا بادشاہ تک ان کی بات مانتا تھا تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ یصبر اور لوگوں کی تکلیف و عذیت اور ظلم کو برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے تو وہ محسن اور اچھا انسان ہوتا ہے اور اچھے انسان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا پانچ فائدے سورہ طلاق میں تقوا کے ذکر ہوئے نا ایک فائدہ سورہ عالیہ عمران سے ہم نے ذکر کیا یہ چھ ہو گئے یعنی اگر آپ تقوا کریں گے تو دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ساتواں فائدہ سورہ یوسف میں یہ بیان ہوا کہ جو تقوا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے آپ کے بھائی آپ کی بہنیں آپ کو تنگ کرتی ہیں کہ آپ صبر کرتے ہیں تقوا کرتے ہیں آپ ان کی طرح بدلہ نہیں لیتے آپ ان کی طرح نہیں کرتے یعنی اپنا بدلہ نہیں لیتے معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا اور اس آیت میں ہم نے کیا فائدہ پڑا ہے ان تب تک اللہ عجاء الم اگر آپ تقواہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا یہ صحابہ کرام کی تفسیر ہے اور دوسری تفسیر کیا ہے اگر آپ تکوا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک نور پیدا کرے گا اس نور کی بدولت آپ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں اتنی لمبی سفید داڑھی ہاتھ میں تسبیح اور لمبا سا چوگا اور جب پہنا ہوا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں تو دل میں ہستے ہیں کہ آئسائی کا جاسوس تشریف لایا ہے سمجھ میں بات ان تب اللہ یا جان فرقانہ اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالی آپ کو یہ فرقان عطا فرمائے گا آج کے اس مختصر سبق میں ہم نے الحمد للہ کے آٹھ فوائد بیان کیے ہیں اور قرآن کریم ان باتوں سے بھرا ہوا ہے تقوا کے اور بہت زیادہ فوائد ہیں آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے تقوا کی تعریف بیان کی کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا رب ایسی جگہ میں نہ پائے جہاں سے منع کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے ان آیتوں میں سورہ طلاق میں پانچ فوائد بیان کیے ہیں سورہ آل عمران میں ایک فائدہ بیان کیا ہے اور سورہ یوسف میں ایک فائدہ بیان کیا ہے اور جو ہمارے سامنے آیت ہے سرح انفال کی 29 نمبر آیت اس میں ایک فائدہ بیان کیا ہے یعنی تقوا کے آٹھ فائدے ہم نے یہاں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی بندوں میں سے بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته